نمبر پانچ چار دنوں میں روزہ کی حرمت پورے سال میں پانچ دن ایسے ہیں جن میں نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے ان میں سے ایک دن تو یکم سوال یعنی عید الفطر کا دن ہے جبکہ باقی چار ایام اس مہینے میں ہیں یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذی الحجہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحی کے دن روزہ سے منع فرمایا ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایام التشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ایام ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی پاک صاف اور حلال گوشت سے مہمان نوازی کی جاتی ہے بس اس مہمان نوازی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے ہم تو بندے اور غلام ہیں مالک جب کچھ کرنے کا حکم دے تو کرنا عبادت اور جب روک دے تو رکنا اور رک جانا عبادت